رب نے اپنے لیے بھی یہی فرمایا ہمارا سینہ اس لیے کھولا جاتا ہے تاکہ دل میں سے کفر و اند حسد بغض نکل جائے ایمان و تقوا داخل ہو جائے حضور علیہ سلاۃ وسلام کا مبارک سینہ فیض گنجینہ اس لیے کھولا گیا تاکہ اس سے ایمان فیضان عرفان دوسروں کو ملے الحمد اور کبھی نیک اعمال ایمان کے مجموعے کو اسلام کہا جاتا ہے اور اسلام کے بہت سے معنی ہیں بندے کی ہدایت اور گمراہی سب اللہ کی طرف سے ہے مگر ان کے باوجود بندہ مجبور نہیں بلکہ مختار ہے کاصب بندہ ہے خالق خیر و شر رب ہے تو یہاں جبر و اختیار کا ایسا اجتماع ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ بندے کی گمراہی اللہ کا بڑا عذاب ہے کہ تمام دنیاوی تکلیفیں عارضی ہیں اور یہ مصیبتیں دائمی ہی ہیں دل کی تنگی اللہ کا کہر ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ بندے کو گناہ و بد آسان معلوم ہوتی ہیں نیک کام سخت باری بعض لوگ دیکھے گئے ہیں کہ ممبری سینما گھر شادی بیاہ کی حرام رسم و نام و نمود کے لیے فضول خرچیوں بلکہ شرعی محرمات میں بے دری روپیہ برباد کرتے ہیں لیکن مسجد مدرسے یا کسی نیک کام میں دو آنے نہیں دے سکتے وہاں اپنی معذوری ظاہر کرتے ہیں یہ ہے دل کی تنگی اللہ تعالی اس سے بچائے امین تو دل کی تنگی دل کی سختی کفار کی علامت ہے مومن تو رحم دل بھی ہوتا ہے اور وسیع القلب بھی ہوتا ہے مومن جو ہے وہ وسیع القلب بھی ہوتا ہے میرا رب ارشاد فرما رہا ہے وہ حاضہ سیروت رب مستقیمہ قومی ترجمہ کنظلیمان اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے ہم نے آیتیں مفصل بیان کر دیں نصیحت ماننے والوں کے لیے ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے وَهُوَ دارالما بِمَا یا يَعْمَلُونَ اپنے رب کے یہاں اور وہ ان کا مولا ہے ان کے لیے سلامتی سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں اور وہ ان کا مولا ہے یہ ان کے کاموں کا پھل ہے یہ دو آیتے ہیں آیت نمبر 126-127 ان دونوں کا ترجمہ ایک ساتھ سماج فرمائیں ارشاد ہوا اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے ہم نے آیتیں مفصل بیان کر دی نصیحت ماننے والوں کے لیے ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اپنے رب کے یہاں اور وہ ان کا مولا ہے یہ ان کے کاموں کا پھل ہے پچھلی آیت مبارکہ میں اسلام کا ذکر ہوا کہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اب اسلام کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ یہ رب تک پہنچانے والا راستہ ہے گویا اسلام کی ابتداء کا ذکر فرمانے کے بعد اس کی انتہا کا ذکر جو ہے وہ فرمایا جا رہا ہے درس یہ دیا گیا کہ لوگوں یہ دین اسلام یا قرآن یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے اس رستے پر پڑھ لو اس کے محبوب کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو اور سیدھے سے بند کیے رب تک پہنچاؤ دیکھو غافل نہ ہونا رب نے قرآن کی مختلف آیتیں تفصیل وار جدا جدا بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے نفے کے لیے جن میں نصیحت حاصل کرنے کا مادہ و جذبہ ہے ان سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے سورج سے صرف آنکھ والے فائدہ حاصل کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی کا گھر ہے یا ہر طرح کا امن و امان والا گھر یا وہ گھر جہاں ہر وقت اسلام کی آوازیں آتی ہیں مگر یہ گھر ملے گا جب جب کہ یہ بخریت دنیا کی زندگی برزخی حیات قیامت کا زمانہ گزار کر اللہ اللہ تک پہنچ جائیں گے لیز اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ان کا والی کارساز ساز ان سے محبت فرمانے والا ہے یہ دونوں نعمتیں ان نیک امال کی وجہ سے ہیں جو وہ کرتے تھے رب کے ہاں نام چام قومیت وغیرہ نہیں دیکھے جاتے وہاں تو کام کی پوچھ گچھ ہے اللہ ان کا وری ہے قرآن ان کا حامی ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہی ہیں یاد رکھیے کہ ایک دارسلام یعنی جنت تو بہت طویل المیاد ادھار ہے جو مرنے برزخی زندگی گزارنے قیامت کا دن پورا کرنے کل صرات پر سے بقریت گزر جانے کے بعد ملے گا مگر دوسرا دارالسلام یعنی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ یہ نقد قیمت ہے یہ نقد نعمت ہے جب صرف انسانوں کے لیے ہے جنت صرف انسانوں کے لیے ہے مگر حضور کا دامن ساری مخلوق کے لیے دار الاسلام ہے از حضرت آدم کا حضرت عیسیٰ علیہ مسلاط والسلام تمام تمام بھائیوں تمام نبیوں ان کی قوموں کو حضور علیہ السلام ہی کے تو فیل امان ملی ہے ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد ہاں یہاں کرتی ہیں چڑیاں فریاد ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد اسی در پہ شران ناشاد شکوائے رنجو و کرتے ہیں اللہ اکبر قبیرہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلامی اس کے سوا کوئی ذریعہ خدا تک پہنچنے کا نہیں ہے خدا رسی کا صرف ایک رستہ ہے قرآن اور صاشب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کے رستے پر چلا دنیا میں بہت سے دین ہیں بعض من گڑت جیسے شرک بحریت بت پرستی بعض اللہ کے بنائے ہوئے جیسے یہودیت عیسائیت مگر, مگر اب کوئی دین خدا رسی کا ذریعہ نہیں من گڑت دین تو کبھی بھی خدا کا راہ نہ تھے رہے خدائی دین وہ اپنے اپنے وقت میں راہ خدا تھے اب وہ سب رستے بند کر دیے گئے اب صرف اور صرف شریعت مصطفیٰ ہے اور دین اسلام شریعت خدا رسی کا سیدھا اور آسان راستہ ہے ہر قسم کے ایج پیچ سے خالی ہے اس لیے اسے شریعت کہتے ہیں اور اللہ تعالی تک وہی پہنچ سکتا ہے جو اللہ کو رب اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا رسول مان کر اس پر چرے اسے اللہ اسے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک کا وطالعہ کی بار میں درجہ ملے گا جو اس کے محبوب علیہ السلام پر ایمان لائے اور جیسے محبوب فرمائے ویسا ایمان لائے تو قرآن اگرچہ سارے عالم کی ہدایت کے لیے آیا مگر اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن میں ہدایت کا مادہ موجود ہو بالکل تو جنت میں چند شرعی چیزیں ہوں گی جیسے خیاح سلام عورتوں کا پردہ ذکر اللہ تلاوت قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق یہ چیزیں اللہ کی خاص نعمتیں ہیں اور روحانی غذائیں ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شاء تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا تو یہ تمام برکتیں رحمتیں انشاء اللہ تبارک کا وطالعہ ملیں گی انشاءاللہ اللہ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے یوم یشرم جمی آ یا قدست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 و بَعْدَ بَّعْدَ اور کا ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر مسلط کرتے ہیں بدلہ ان کے کیر کا آیت نمبر ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انتیس ہیں یہ اور پچھلے آیات میں آپ نے سنا کہ راہ راس پر چلنے والے مومنوں کا ذکر ہوا تھا اب ٹیڑی راہ والے کفار کا ذکر ہے کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اور مسلمانوں کو اس سے ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ سیدھا رستہ اختیار کریں الٹے رستے سے جو ہے وہ بچے تو سیدھا رستہ بیان کرنے کے بعد اس کی ضد بھی یہاں ارشاد فرما دی گئی تاکہ سیدھے رستے کی پہچان آسان ہو جائے یاد رکھیے اس آیت مبارکہ میں چند مضامین ہیں جن ناز سے سوال کہ تم نے ہمارے بہت سے انسانوں کو اپنے قبضے میں کیوں کر لیا تم گمراہ کن کیوں بنے اور پھر گمراہ انسانوں کی دو معذرتیں پھر رب کا جواب گیا محبوب علیہ السلام ان کفار کو, کو جو آپ کی مخالفت میں سب متفق ہو کر زور لگا رہے ہیں وہ قیامت کا دن بھی یاد دلا دو جو اللہ تعالی تمام جنو انس کافروں کو یکجا کھڑا کرے گا پھر ان اور پھر جن کافروں سے بطور کتاب سوال فرمائے گا کہ اے جنوں تم نے بہت انسانوں کو اپنے تھندے میں لے لیا تھا کہ انہیں راہ حق سے روکا کافر و بے دین بنایا وہ جنات تو جواب نہ دے سکیں گے البتہ ان کے دوست یعنی کافر انسان عرض کریں گے کہ مولا ہم دھوکہ کھا گئے ہم میں سے بعض بعد باز سے خوب نفع کمایا کہ جنات نے ہم کو بہکایا کفر و سرکشی میں ہماری ہر طرح مدد کی برائیوں کو ہماری نگاہ میں اچھائی کر دکھایا اور ہماری اطاعت کی وجہ سے بہکانے والے جنات ہمارے بھی اپنی قوم کے بھی سردار بنے تو مزے داری ہم نے ان سے اور سرداری انہوں نے ہم سے حاصل کی مگر افسوس یہ سرداری مزے داری ایک عارضی چیز نکلی جو تو نے ہماری موت کی مدت مقرر فرمائی تھی وہ آ گئی سب کچھ خاک میں مل گیا اب اللہ تعالی جواب میں فرمائے گا اچھا اب اپنے کیے کی سزا بھگ تم سب جن و کفار کا ٹھکانہ آگ ہے جہاں تم ہمیشہ رہو گے اللہ تعالیٰ ہی تم کو کبھی آگ سے نکال کر ٹھنڈے طبقے میں پہنچائے جہاں کا عذاب آگ سے بھی زیادہ سخت ہے وہ گھڑیاں تمہارے آگ سے دور رہنے کی ہوں گی تو اے محبوب آپ کا رب حکمت والا بھی ہے علم والا بھی جیسے رب نے جنوں ان کو کافروں کو یکجا کر دیا اسی طرح اللہ بعض کفار ان کو بعض دوسرے کافروں کا عارضی دوست بنا دیتا ہے ان کی بدعملیوں کی وجہ سے یا ظالم لوگوں پر ظالم حکام مقرر کر دیتا ہے ان کی بدعملی کی وجہ سے یا باغ کفار دوسرے باغ سے دوزخ میں قریب رہیں گے کہ اگر اگرچہ دنیا میں ان کی قوم زبان ملک الیتا تھے مگر کفر میں سب یکساں تو یاد رکھیے بعض چیزوں کا یاد رکھنا یاد کرنا فز کرنا عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ اللہ کے احسانات اس کی نعمتیں اپنے گناہ دوسروں کی نیکیاں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہوں اپنی موت کی رب کی بارگاہ میں پیشی یاد رکھنا عبادت ہے یوں ہی بعض چیزوں کا بھول جانا عبادت ہے جیسے اپنی نیکیاں کسی نے ہم پر زیادتی کی ہو پھر معافی مانگ لی ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ملاقات کے وقت اپنے جیل میں رہنے کا ذکر تو فرمایا مگر کھوئے میں رہنے کا ذکر نہ کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو قیامت میں پہلے سب اکٹھے ہوں گے اس لیے اسے حشر کہتے ہیں پھر چھانٹ ہوگی اس لیے اسے یوم الفصل بھی کہتے ہیں یاد رکھیے قیامت کے قریب بن دس نام ہیں جو قرآن میں آئے ہیں قیامت حشر یوم الحساب یوم البع یوم المشور یوم الفصل قارع, یوم الفتح اور اسی طرح سا کیونکہ وہ مومنوں کو گڑی بر کی محسوس ہوگی کل قیامت میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے دنیا میں محبت ہوگی جس کی اطاعت محبت سے کرے انشاءاللہ حضور علیہ السلط السلام کے مطمئین حضور ہی کے ساتھ ہوں گے عاشق سرکار کے ساتھ ہوں گے اللہ ان کے قدموں سے لپٹ کر ہمیں بھی سرکار کی معیت نصیب فرمائے آمین یاد رکھیے جنات انسانوں کو بہکا بھی سکتے ہیں تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں انہیں بیمار بھی ڈال سکتے ہیں تو قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ سے یہ بات جو ہے وہ معلوم چلتی ہے تو جیسے زہریلے جانور زہریلی گوائے انسان کو بیمار ہلاک کرتے ہیں تو اگر شیطان اور اس کی ضروریت بھی ظاہرہ کے ان کے پاس بھی طاقت ہے وہ بھی یہ کریں تو کیا بعید مگر بعض مقبول بندے وہ ہیں کہ جنات ان کے بس میں کر دیے جاتے ہیں وہ ان کے بس میں ہوتے ہیں اور جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی متعلق قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا تو جب مردود جناد کو بیمار کر دینے کی طاقت بخشی گئی ہے تو یقینا مقبول انسانوں کو اللہ نے شفا دینے کی قوت بھی بخشی ہے یہ جناد بیماری ہیں اور یہ اولیاء علاج ہیں الحمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے تھے کہ میں اندے کوڑی کو شفا دیتا ہوں حضرت یوب علیہ السلام کے پاؤں سے نکلا ہوا پانی شفا تھا مدینہ منورہ کی خاک شفا ہے تو محبت و عشق و اطاعت بغیر دیکھے بھی ہوتی ہے ان آدمیوں نے بہگانے والے جنات کو دیکھا نہیں مگر ان کے اولیاء یہ بھی یعنی دوست قرار دیے گئے آج بہت مسلمانوں کو حضور سے وا محبت ہے حالانکہ سرکار کو دیکھا نہیں تو محبت دیکھنے پر موقوف نہیں ہے محبت دیکھنے پر موقوف نہیں ہے اللہ اکبر کبیرا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ صلاح والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور سرکار صلاحت السلام کی بار بار بار, بار بار بار بار بار بار زیارت نصیب فرمائے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے جو آگ بجا دے گی وہ آگ لگائی ہے آمین اللہ آمین, آمین وما بلا الحمد الحمدللہ چند آیات کے متعلق آپ نے دست کن عام فرمایا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے وقت کے مطابق تقریباً پونے نو بجے کل ہم آیت نمبر ایک سو تیس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام شریف کی پھر درس قرآن کا آغاز انشاء شاء اللہ تبارک کریں گے ان اللہ تعالیٰ ابھی مختصر سے ایک ناز شریف سے لے کر پھر ان اللہ تبارک ہم چند مسائل کریں گے ان